حاملہ عورت کے روزے کا حکم یہ ہے کہ وہ اگر یہ محسوس کرتی ہے دیانت داری کے ساتھ اس لیے کہ دین جو ہے وہ دیانت سے بد دیانتی تو دین میں نہیں وہ دیانت سے اگر یہ دیکھے کہ میرا روزہ رکھنے سے خدانہ خاطہ اس خاط حمل ہو جائے یا حمل پر اثر انداز ہو یا وہ اپنے اندر اتنی کمزوری پائے کہ روزہ توڑنے پر مجبور ہو اب یہ یا تو اس کو طبیب کہے یا اس کا خود اپنا مشاہدہ طبیب میں علماء نے یہ قید لگائی کوئی حاضر نیک غیر فاسق طبیب کہے کہ تم روزہ رکھو گی تو تمہارے مرض میں یا اس معاملے میں زیادتی ہوگی اور تمہارے لیے خطرہ ہے کیونکہ جو طبیب شریعت کا پاس رکھنے والا ہے وہ اپنے مریض کو غلط مشورہ نہیں دے گا اس لیے اس میں ایک قید لگائی غیر فاسق طبیب اب وہ روزے کو چھوڑ سکتی اب روزہ چھوڑنے کے بعد ہمیں وضاح حمل کے بعد جل از جل اپنے ان روزوں کو جو چھوٹے ہیں ان کو قضا کریں اس سے فدیہ سے کام نہیں چلے گا بلکہ سارے روزے اسے قضا کرنے ہوں گے بلکہ ہم تو اپنے سامنے اٹھنے بیٹھنے نشی و برخاص والوں کو یہ مشورہ دیتے کہ جیسے شب برات کا روزہ رکھتے شب معراج کا روزہ رکھتے محرم کا روزہ رکھتے بعض حضرات تو ماشاءاللہ اللہ دس دن رکھتے شوال کے چھ روزے رکھتے ان تمام روزوں میں نیت یہ کریں روزہ رکھتے وقت کہ اللہ تبارک و تعالی میرا زندگی کا پہلا یہ کہنا ضروری یا میری زندگی کا آخری روزہ جو قضا ہوا ہے فرض اس کے ادا کرنے کی نیت کرتا زندگی اتنی ہمیں یاد نہیں کوئی روزہ چھوٹ گیا ہو اور یہ بھی ممکن ہے افطاری میں کبھی نشب و فراز ہو گیا یہ بھی ممکن ہے کہ سہری میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی روزہ نہیں ہوا اب کیا ہوگا ان روزوں میں فرض و روزے کی جب آپ نیت کریں آپ کے ذمے اگر فرض ہوگا تو نیت کی وجہ سے آپ کا فرض روزہ ادا ہو جائے اور اگر آپ کے ذمے فرض نہیں ہے تو وہ پورا کا جو ہے وہ از خود نفل ہو جائے گا تو جب بھی نفل روزہ رکھیں اس میں یہ نیت کریں تاکہ آپ کے ذمے فرض ہو تو فرض ادا ہو جائے اگر فرض نہ ہو تو وہ از خود جو ہے وہ نفل ہو جائے گا جی جی